تو وہ جو ہے وہ تفصیلی ہو سکتی ہے بہت اعتبارات سے کیونکہ اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے امن ہوا فان تو اللہ اس پر کچھ تفصیلی کی بھی تھی ٹھیک تو وہ ہے ان تو ہر آیت ہی ایسی ہے وہ کئی اعتبارات سے ان پر گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ اعراب الگ ہے صرف الگ ہے بلاغت الگ ہے پھر تفسیر الگ ہے پھر ماسور کے طریقے پر تفسیر اور ہے پھر جو ہے وہ دوسرے علماء کے مطلب ہر آیت پر اگر اس طرح کبھی کوئی ہو تو وہ تو ہم بہت ہی سلو بھی چل سکتے ہیں پھر اس میں دیکھا جائے گا نا کہ فلاں کیا کہا ہے اس کے کیا دلائل ہیں امام زمشرے کی کیا رائے امام رازی کی کیا ہے اور قیراعت کے اختلافات سے کیا ترجمے کا فرق پڑے گا اور کچھ صرف اور نحم جو بنیادی ہوتی ہے وہ بھی اور جو علماء بتاتے ہیں ساحت میں تشبیح ہے یا استعارہ ہے یا مجاز مرسل ہے جو بھی اس طرح کی باتیں ہیں وہ بھی علماء نے نقل کی ہیں ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اس سے اعتبار سے اگر تفسیر پڑھنا شروع کریں تو بہت پڑھی جا سکتی ہے اس اعتبار سے یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس اعتبار سے پڑھی تو جا سکتی ہے لیکن وہ ٹائم ٹیکنگ بہت زیادہ ہے ایسا میں میرے علم میں نہیں کہ ایسا کہیں ہوتا یعنی جہاں بھی کوئی اس طرح کی تفسیر پر باقاعدہ بہت زیادہ یعنی کوئی ایک آدھ صورت پڑھ لیں گے تفصیل سے نہیں ہوتی اگر روزانہ کی بنیاد پر دو دو گھنٹے پڑھا جائے تو پھر تو جلدی ہو جائے گی بہت اچھا ہاں اچھا ہاں بات ہے یہ منہج بھی اس کے بھی کئی مستبا ہو سکتے ہیں لیولز ہو سکتے ہیں یعنی آپ نے کس منہج یعنی کس سطح پر بات کرنی ہے یقیناً اس میں بالکل ایک اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مختصر سرک کے ساری باتیں ہو جائیں اور ایک ہو سکتا ہے کہ ذرا تفصیلی ہو پھر تفصیلی ہے تو اس میں پھر آیت کے اندر احکام ہے اب وہ احکام یا کلا عقائد کے ہوں گے یا فقہ کے ہوں گے وہ بھی بیان کیے جائیں کہ اس حاصل سے کیونکہ ہر آیت پر آپ دیکھیں گے علماء استعمال تو کرتے ہیں جیسے آپ فقر الدین رازی کو پڑھیں گے تو وہ ہر جگہ سے کلامی مسائل کا استعمال کریں گے اب اگر آپ وہ بیان کریں اس میں مزید ٹائم ہے پھر اور کچھ جو فقی تفاثر ہے اس کو دیکھیں گے تو وہ لازماً کوئی نہ کوئی فقی مسئلہ نکال لیتے ہیں اس کا بیان الگ ہے تو قرآن مجید تو پھر قرآن مجید ہے اسی لیے تو اس پر کیا کہا جائے کل عقیدے کی کلاس ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو اور اس میں عجیب یہ ہے کہ ابھی قرآن مجید ہی حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاضہ ہے قرآن مجید اسی کے حوالے سے مختصر بات کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے قرآن مجید صبح دس اب نہیں بول کے دس بج کے دس منٹ پہ کلاس اللہ نے چاہا تو نہیں ان کی جیسے <ele years> آج ہوگی ہوگی ان کی نہیں ہوگی کل ان کی جو ہے وہ اہلوم کی جمعے کو شفٹ ہوگئی وہ کلاس ہی میں ہو جاتی ہے آپ نے کر لی ہے نا اٹینڈ ابھی کون سی کلاس بنا اہلوم کی اسی کی ہوئی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا وعلمنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما على سید محمد وعلى علی سید محمد وبارک وسلم امین یار رب علمین ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ اس طرح تفسیر جس میں مطلب پہلے ایک بات ذکر کی جائے اس طرح ایک تفسیر لکھی گئی ہے اگرچہ وہ اس طرح تفصیلی نہیں ہے لیکن بہت فائدے کی ہے وہ ہے تفصیر المنیر تفسیر المنیر ہے علامہ وحبہ زہیلی آپ نے نام سنا اور مشہور شامی عالم تھے فوت ہو چکے ہیں جن کی وہ الفقہ الاسلامی وادلہ تو مشہور ہے اصول الفق پر بھی ان کی دو جلدوں میں ایک زخیم کتاب ہے اور بڑے موضوعات پر کتاب ہے ان کی بڑے علامہ تھے وہ اور شام کے تھے نام سنا نا ڈاکٹر. ڈاکٹر ویسے ڈاکٹر تو خیر علامہ ہی کہنا چاہیے علامہ واہبہ الظحیلہ ہاں. تو ان کی تفسیر ہے تفسیر آ... التفسیر المنیر اد المنیر پندرہ کی جلدوں میں ہے بڑی تفسیر ہے میرے پاس نہیں ہے لیکن میں نے اس کی پی ڈی ایف میں سے کچھ پڑھا ہے بیچ میں سے اس میں وہ کرتے اسی طریقے پر ہیں کہ پہلے آیت آیات آ جائیں گی اس کے بعد اس کی کچھ مفردات لغویہ پہ بحث صرف زیادہ نہیں ہوتی پھر جو ہے وہ کچھ اعراب پر بحث جو مشکل کوئی اعراب ہو اس پر بحث کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر پر چلے جاتے ہیں پھر تفسیر کے بعد تفسیر کرنے کے بعد اوور آل جو اس میں سے احکام اخذ ہوتے ہیں الفادات یا الاستفادہ فل احکام ال یومیہ پھر وہ ایک بحث آتی ہے یعنی تو وہ بہت آسان عربی میں ہے جس یعنی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے بڑی سہل ہے کراط پر بھی بحث ہو جاتی ہے کہ بھائی یہاں کراط کا ایسا اختلاف کے جو ضروری ہے تو یہ تفصیر اس نہج پہ ہے بڑی مفید ہے یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو تفسیر المنیر اس کا نام ہے اور دس پندرہ بیس چھپتی ہے مفید ہے یعنی اسی نہج پہ لکھی گئی ہے یعنی اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس کا کافی فائدہ ہے یعنی اوور آل اس میں سارا حاصل ہو جاتا ہے اور کچھ روایات اگر ہیں اس سائنس سے متعلق ضروری تو وہ روایات بھی ذکر کر دیتے ٹھیک ہے تو یہ ضرور دیکھیے یہ اس سے اتفاق یہ بات ہو رہی ہے تو اس سے یہ یاد آ گئی المنیر اچھے بڑے لوگ گزرے ہیں لوگوں نے کافی کام کیے ہیں ایسا نہیں ہے ہم سمجھیں گے ہیں بالکل فارغ ہو گئے ہیں. سارے لوگ کوئی کام ہی نہیں کر رہا کبھائی اب یہ الفق الاسلامی و دلت ہو ایک آدمی نے لکھی ہے بڑا کام بنائی <تصفح> الفقر علامہ وحبا زہیلی جو ہے اسی طرح یہ کتاب التفسیر المنیر ایک شام میں ایک علامہ ہے جو میں نے ذکر بھی کیا فواز نمی انہوں نے یہ پوری تفسیر تفسیر بالمنیر مسجد عممی میں بیٹھ کے حرفن حرفن پڑھائی التفسیر المنیر اس کے دروس اویلیبل ہے آٹھ نو سو ہوں گے ہزار ہیں کچھ دروس گھنٹے گھنٹے کے جتنے بھی اس میں پوری تفسیر ہے وہ میں نے سنے نہیں ہیں لیکن مجھے معلوم یہی ہوا ہے کہ وہ پوری تفسیر ہے صلاح ہی نہیں تھا بالکل سلق اشریع بابا زہیل وہاں بھی مشہور ہے وہاں بھی مشہور اصل میں الوجیز تو مختصر نا اصل میں ان کی اصول فقر پہ بڑی کتاب ہے اس کا نام بھی الوجیز ہے نہیں اس کا نام الوجیز نہیں ہے اس کا کیا نام ہے وہ بہرحال میرے پاس موجود ہے دو جلدوں میں ہے چار چار سو صفحے کی دو جلدیں ہیں وہ اصول فقت ہے وہ بڑی کتاب ہے یہ تو جو پڑھائی جاتی ہے وہ تو مختصر سی ہے پھر دوسرا چونکہ ان کا تھوڑا سا کام ہے نا کمپیریٹیو سٹڈی آف آپ کا جو فقی سکولز تو اس کی وجہ سے اہل حدیثوں کو یہ بات بہت پسند ہوتی ہے کہ وہ فقام تو دلائل کے ساتھ ان کی دلیلی ہے ان کی دلیلی ہے ان کی ان کی دلیلی ہے سب کی دلیلیں جو ہے وہ بیان کر دی جائیں تو یہ ان کو بڑا اچھا لگتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ کہ چلو پھر ہم دلائل میں سے دیکھ کے انتخاب کر لیں گے اس میں سے تو یہ ایک طریقہ ہے اسی لیے سید سابق علیہ ہرداحمہ جو افمان المسلمون میں سے تھے ان کی کتاب کے خود وہ اسی طریقے پر ہے بہت مختصر ہے وہ اس طریقے پر بھی نہیں ہے اس میں تو بس مذاہب کا بیان بھی اس طرح نہیں ہوتا بل قرآن و حدیث میں سے جو ان کے احکام مستبت ہو رہے ہیں جو جس بھی مذہب پر وہ ہو جائے تو وہ اصل البنہ کے زمانے میں انہوں نے ترتیب دی تھی کیا کہہ رہے فواز نمیر. آه. آه. سلانگ. آه، سلانگ بولتا ہے. مجھے سچی بات مجھے پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب سلینگ بول رہے ہیں کب بول <تصفح> تو اور کب فضا بول رہے ہیں بلکہ اگر فضا بولیں تو تھوڑا سا اوڈ لگتا ہے <تصفح> الملیک القدوس العزیز الحکیم صورت الجماعہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بالاجما مدنی سورت ہے اس میں سے کوئی عائد جو ہے وہ مکی نہیں ہے اور اس میں مظہرے کا سیغا جو آ ہے پچھلی سورتوں میں ماضی کا سیغا ہم نے دیکھ لیا مزدر بھی دیکھ چکے ہیں سبحان اللہ اسرا اور فیل عمر بھی دیکھ چکے ہیں سب حسم رب بھی کل اعلیٰ میں اور علماء نے کہا کہ بھائی اگر مضارے کا سیغے اور ماضی کے سیغے میں کیا زمان کا فرق ہے یعنی سب بہا میں ماضی کا بیان ہو رہا ہے اور یوسب بہا میں میں حال یا مستقبل کا بیان ہے حالانکہ اللہ کی تصویر تو جاری و ساری ہے تو کہا کہ ایسی شے کہ جو مستقبل اور ماضی دونوں میں جاری و ساری ہو اس میں پھیلے مزارے کا بیان یا پھیلے مزارے کا سیرا تصویر حال کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تصویر الحال حال کا مطلب یہ ہے کہ یوسف گویا گویاب دیکھ رہے ہیں گویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہ اس وقت بھی تصویر کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں تصویر الحا سمجھا رہی ہے کہ نہیں بہت سی جگہوں پر ماضی کا ماضی کا بیان اس سیے میں ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ عز ماضی کے لیے لیکن اس کے بعد عز مکرا بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ عز یم کرو کا مطلب ہے کہ ان کا تو شہ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو مکر کرتے ہوئے تو کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر ہو رہی ہے یو سب تصبیح بیان کرتی ہے اللہ کی کون فائل کون ہے ما فل السماوات و ف الارض جو بھی زمین و آسمان میں ہے اور ما جو ہے وہ کلمات عموم میں سے تو پتہ چلا اس میں اقالا غیر اقالا جمادات حیاوان اور نباتات سب شامل ہیں اور وہ جو للہ ہے اس کا بدل کیا ہے الملک بادشاہ ٹھیک ہے القدوس ہم دیکھ چکے ہیں فعول کے بدل پہ بہت نادر سی رہا ہے جو سبوق بھی ہے اور قدوس سبوق اُن رب الملاری والروح اور تسبیح کے اندر سببوق کے اندر اس کا اس کی تسبیح کے بیان کیے جانے کا مفہوم ہے اور قدوس کے اندر اس کی تہارت کا مفہوم ہے کہ جو ہے وہ تو علی علوب الہا وہ قدوس ہے اور کیا ہے العزیز العزیز ہے اور عزیز میں پہلے بتا چکا ہوں لغت میں اسلم کہتے ہیں اللہ لا نبو ہُو جس پر غلبہ نہ پایا جا سکے الردی لا يرام جانبه الحکیم ٹھیک الحکیم کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افقال سے حکمت برآمد ہوتی ہیں یہ حکیم کا مطلب ہے اللہ کے احکام تابع حکمت نہیں ہوتا یہ ہم عقیدے میں بحث دیکھتے ہیں اور یہ بات ماننا بڑا ضروری ہے اللہ تعالی کسی بھی حکمت کے خارجی سٹینڈرڈ کو فالو کر کے اپنے احکام جاری یا اعمال جاری نہیں فرماتے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کے تابع حکمت ہوتی ہے جو بھی اللہ فیل کرے گا حکمت نے اس سے برامد ہونا ہے بات واضح ہے اس لیے اللہ کے افعال معلل بالغرض نہیں ہیں اشاعرہ کے ہاں حکمت کی تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے ارادے کے مطابق فعل کرنا بس یہ حکمت ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں الحکیم هو بعث فی یہاں امیین سے مراد عرب ہے ٹھیک ہے امی کا لفظ جو ہے وہ ماں کی طرف نسبت ہے ام کی طرف نسبت امی ٹھیک ہے تو کیوں کہتے ہیں ام کی طرف نسبت جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان برآمد ہوتا ہے اسی حالت میں وہ برقرار رہ جائے اور کسی کے سامنے سال ہوئے تلمس طے نہ کرے تو وہ امی ہے کا ان بقیہ کا حال ولادتی جیسا کہ وہ حال ولادت پہ تھا اسی طرح باقی رہ گیا تو یہ بھی امی کا استعمال ہے تو پھر امی کا استعمال اس معنی میں بھی ہوتا ہے جن کی طرف رسول نہیں آئے پھر امی کا استعمال اس معنی میں بھی ہوتا ہے جب خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو کہ جنہوں نے دنیاوی استاد کے سامنے ظالو تلمز طے نہیں کیا یہ نہیں ہے وہاں آپ ہی نہیں کہیں گے کہ رحم اللہ بلکہ ان کے استاد کوئی دنیاوی نہیں ہے لم یا تلّذ عال ٹھیک ہے بل استاد ہو سعید ال شدید الغ روم الرۃن تو فرمایا اور پھر جو ار یہود تھے وہ اپنے سوا سب کو امی کہتے تھے سمجھا یہود اپنے سوا سب کو امی کہتے ہاں حول لدی با صف العمین رسولا اس نے امیین میں رسول بھیجا اور یہاں امیین سے مراد مفسرین کہتے ہیں عرب ہیں رسول منہم انہیں میں سے ایک رسول یعنی من سے مراد من جنسی ہم یتلو علیہم آیاتی ہی تلاوت کرتا ہے وہ ان پر اللہ کی آیات وہ ہم <وَيُزَكِّهِم> اور تزکیہ فرماتا ہے ان کا وہ الْكِتَابَ عالم اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے بعض علماء نے کہا کہ کتاب جو ہے وہ احکام شرعیہ ہیں اور حکمت جو ہے وہ حکم شرعیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعلیم دی احکام کی بھی حکم کی بھی احکام کی بھی اور اخلاق کی بھی اور بعض علماء نے کہا جن میں امام شافی علیہ الرحمہ کے حکمت سے بہت سنت ہے ٹھیک ہے اررسالہ جو ان کی کتاب ہے اصول الفق اس میں فرماتے ہیں کہ حکمت جہاں بھی قرآن میں آتا ہے وہ معنی سنت ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور بعض نے کہا کہ کتاب ہی کے اندر حکمت مندرج ہے وہ کیسے پتہ چلا کا ممہ اوہ علی کا کا منل سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تو بہر المحم الکتاب الحکمت اس میں جو رب بعض علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ الملک چار صفات آئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار ہی اعمال آئے ہیں الملک ہے تو ملک وہ ہے جس کے فرامان پڑھے جاتے ہیں تو یتلو علیہم آ القدوس ہے بہت طاہر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی یہ کہ یوزکی اللہ کے نبی بھی ان کا تزکیہ فرمائیں گے انہیں پاک صاف کریں گے منو نفس اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العزیز ہے غالب ہے تو اس کے احکام کی تعلیم ہوگی یعلمہم المحم الکتاب سے مراد احکام شرعی ہے کیونکہ وہ کون ہے العزیز ہے الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ جانب علیہغلب علیہ اور پھر فرمایا کہ وہ حکیم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعلمہم اللہ الکتاب و تو اللہ کی صفات اربا کے موافق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ذمہ داریاں ہیں بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں آپ کی کلاس نہیں ہے کس کی گرامر کی تو چھٹی ہے آپ لوگوں کی نہیں باقیوں کی بھی چھٹی ہے یعنی ان کی ابھی کوئی کلاس نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں وہ حضرات ان جو ہے وہ مخففہ من سقیلا ہے تو فرمایا ہوا ان قانو اور ان جب مخففہ من سکیلا ہو جائے تو پھر وہ فیل پر بھی آ سکتا ہے اور وہ محملہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی قبل پہ لام فارقہ ہے بعد واضح کے لئے لام فارقہ کہاں آ رہا ہے لام فارقہ لفی ضلال مبین بد واضح اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو اسم ہے وہ ضمیر شان محضوف ہو بعد واضح کے تو فرمایا وہ ان کین من قبل بے شک وہ تھے اس سے قبل تو من قبلو کے بعد جو ہے وہ مضاف علیہ چونکہ محذوف ہے لیکن ارادے میں شامل ہے لہذا قبلو جو ہے وہ مبنی على ظما ہے لفی ضلال مبین اور بیشک اس سے قبل اس سے قبل سے کیا مراد ہے من قبلی من قبلی بعث الرسول یعنی ولذی بعث في الاميين رسولا وان كانوا من قبل بعث الرسول لفی ضلال مبین ادوازوری ہے کہ نہیں واخرین اخرین سے کون لوگ مراد ہیں اس قاتف كسبر آخرين کا يعني هو اللذي بعث في الأميين وبعث في الآخرين يعني بعثة الرسول ليست مقصورة على الأميين فأميين فقط بل هو مبعوث إلى الآخرين أيضا الذين سيأتون من بعد الأميين اس لئي آپ کو معلومة كي ها علمانة كهاء آخرين سمرات كل من آمن بالرسول إلى قيام الساعة سب شامل سمجھالك انشاء الله وہ الدی باَف العمی اور آخرین میں اجم بھی شامل ہیں عرب بھی شامل ہیں اس لیے وہ حدیث آپ کو نے سنی ہوگی کہ لوک الحکمۃفی سرجا قومی ہادہ ہادہ سے کون مراد ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر حکمت جو ہے وہ سوریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے تو علماء نے کہا کہ اس کے سب سے بڑھ کر مسداب جو ہیں وہ سعیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰ کیونکہ وہ بھی فارسی تھے تو آپ نے اشارہ کیا کہ حکمت وہاں بھی ہوگی تو لوگ اور آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے حکماں اور علماء کلام اور یہ سارے کچھ فارس سب فارسی ہیں سب فارسی ہیں رازی ہوں یا غزالی ہوں یا اور توسی ہوں یا کوئی اور ہوں اسفہانی ہوں یا شیرازی ہوں یا اور کوئی نام بولتے چلے جاؤ سب کہاں کے ہوتے ہیں اور اکثر محدثین بھی اکثر محدثین بھی خوراسان اور ایران کے علاقوں کے ہیں تو ایران تو اصلاً سنی ہے وہ تو صفوی حکومت کے بعد شیعہ ہو گئے اب یہ ساری تاریخ اس کی سنی اسلام کی تاریخ ہے اور سارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ فارس میں سے تو اللہ کے نبی سے وسلم نے خصوصی اشارہ سیدنا سلمان فارسی کی طرف کیا کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ تو سب سے پہلے آدمی جو بہت مشہور ہوئے اور وہ امام اعظم بنے وہ بھی فارس فارس میں سے تھے لہذا پہلے مزلاق گویا امام ابو ہو امام اعظم رہی جی کہ نہیں اور بعد میں پھر لوگ آتے چلے گئے اس میں یہ تو نہیں کہا کہ اور کوئی نہیں ہوگا ہندوستان بھی موجود ہے یمن بھی موجود ہے شام بھی موجود ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ فارس میں پیدا ہوئے ہیں امام غدالی جیسا آدمی کو ہندوستان میں پیدا ہوا ملم ہو سکتا ہے کوئی ہو اللہ بہتر جا دو لیکن امام غدالی جیسا آدمی تو نہیں ہے لیکن شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰ بہت بڑے آدمی ہیں لیکن امام غزالی کی جو تاثیر ہے اور امام غزالی کی جو مطلب بات وہ تو نہیں بات کو کہیں مل کہیں نہیں ملے گی جامعیت, مل مل گے جامعیت گے کے علاوہ مطلب بات پہنچانے کا بھی جو فن ہوتا ہے سمجھا لیے کہ یعنی امام غزالی کا جو اسلوب ہے نا وہ سہل ممتنے ہے سہل ساحل ممتنے کے اس, اس اسلوب کو کہتے ہیں پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا بڑا زبردست طریقے سے آرام سے لکھا ہوا ہے سارا کچھ لیکن خود لکھنے اگر بیٹھے اس اسلوب میں آپ لکھ نہیں سکتے اس کو کیا کہتے ہیں ساحل ممتنع یعنی ان کا نسحلن ممتن الحصول سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو امام غزالی کو آپ پڑھیں اور وہ اسلوب دیکھیں وہ آپ کو کہاں نظر آئے گا کسی ادیب کی اس میں بھی نہیں جاہیز کو آپ پڑھیں اور ابو الفرج علیس فہانی کو کتاب الاغانی میں آپ دیکھیں وہ بات ملے گی نہیں آپ کو امام غزالی کی عربی تو نہیں ہے فارسی ہے وہ فارسی نہیں آتی نا کیسے پڑھیں بس وہ تو آ ہاں سکتے ہیں لیکن ہم اور شام تو عرب ہیں تو رہا ہوں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن اور شام کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں نا اللہ مبارک وہ یمن میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن <laughs> وہی <laughs> ہے <laughs> علامہ اقبال نے حدیثی کا حوالہ دیا ہے اس میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے آپ نے کہا تھا مجھے مشرق کی طرف سے ٹھیک ہے مشرق میں ہم بھی ہیں ہندوستان بھی ہے مشرق میں لیکن فارس بھی ہے سب سے پہلے مشرق میں فارس آتا ہے تو علامہ اقبال نے کہا کہ وہ ہمارا ہی ہے علاقہ تو ہندوستان بھی بہت رچ ہے آپ دیکھیں ابھی بھی ہندوستان میں جو روایت باقی ہے وہ پوری دنیا میں کم ہوتی چلی جا رہی ہے مدارس کا ایک نظام علم دین اور یہ سارا کچھ یہ ہندوستان کی خصوصیات ہے تو ہر جگہ خیر ہے اس کا مطلب مخالف نہ نکالا کریں کہ اگر فارس میں ہے تو اس کا مطلب انداز میں نہیں ہے ٹھیک ہے فارس میں ذرا زیادہ ہے زیادہ ہے یہ بڑے بڑے لغت پر کام کرنے والے کہاں پیدا ہوئے فیروز آبادی کہاں کے ہیں مجد الدین فیروز آبادی پچھلے <تصفح> آب پچھلے صفی حکومت تو کافی پہلے آ گئی حکومت تو بہت پرانی ہے چار سال گزر گئے وہ تو سلیمان القانونی کے زمانے میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں آ گئی تھی اور بڑی سخت لڑائیاں ان کی رہی ہیں نا آپ کو معلوم ہی ہے سلطنت عثمانیہ اور ان کی تو بہرحال ہندوستان کی الگ برکات ہیں اور شام کی الگ ہیں شام میں بھی ابھی بہت زبردست قسم کی گہری روایت باقی ہے اصل میں نا ہم لوگ چونکہ علم نہیں رکھتے تو ہم ہاتھ جو بھی جس جگہ رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہماری روایت اصل ہے ہندوستان کی تو کچھ لوگ ہندوستان کے اندر بند کے بیٹھ جاتے ہیں افریقہ جائیں گے تو آپ کو ایسی ایسی روایات ملیں گی جو وہاں کے قبائل ہیں موریتانیہ کے اور شنقیت قبیلہ اور جس میں ایسی زبردست علمی روایات محفوظ ہیں مالکی جو سلسلہ ہے بہت زیادہ گہرے علما وہاں پائے جاتے ہیں اور کس طریقے پر ابھی تک بچوں کی سطح پر ان کو بڑے بڑے متون حفظ کروا دیے جاتے ہیں دس گیارہ بارہ سال کی عمر میں بڑے بڑے متون بڑے بڑے علوم میں سب حفظ کر چکے ہوتے ہیں وہاں الگ ہے اور ابھی تک وہاں بھی روایت یمن میں چلے جائے حضر موت میں تو وہاں جو علمی روایت ہے وہ جو وہاں ہو کے آتا ہے وہ کہتے ہیں ایسا تو پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اور ابھی تک بالکل محفوظ اور وہاں کسی قسم کے کوئی مغربی تہذیب کے اثرات نہیں ہیں وہاں جو ہے وہ آپ کو کوئی خاتون سڑک پہ چلتی نہیں پھرے گی نظر نہیں آئے گی ہو, ہو ہی نہیں سکتا سمجھ رہی ہے کہ نہیں اور وہ مساجد اور علماء کے شافی فکمہ حضر موت میں یمن میں وہیں سے اصل میں شافی فق جو ہے وہ وہاں یمن کے ساحلوں سے نکل کے جب یہ لوگ گئے نا وہ تجارت کے لیے انڈونیشیا اور فلا فلا تو انڈونیشیا اور ملیشیا میں شافی فک کہاں سے آ گئے وہ یمن سے نکل گیا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو یمن میں ابھی تک وہ روایت باقی اور بہت وہاں یمن کی مساجد میں اہا العلوم پڑھی جاتی ہے ہر چالیس دن میں یا العلوم ختم ہوتی ہے روزانہ ایک کتاب اس میں ایہالعلوم کی قرآد کی جاتی ہے سمجھا رہی چالیس کتابیں نا یا العلوم میں تو چالیس کتابوں میں سے ہر کتاب روزانہ پڑھی جاتی ہے دروس میں دروس کا سلسلہ ہے. اور کیا وہاں مسجدوں کا شہر ہے تریم تریم جو شہر ہے حضر موت میں جہاں یہ ساری اصل میں علمی روایت ہے وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اس جیسا شہر تو ہے ہی کوئی نہیں جہاں اور وہ واحد مقام ہے دنیا کا جہاں مغربی تہذیب کا کوئی اثر ہی کوئی نہیں ہے موبائل ہے کہ نہیں ویسے پہاڑوں میں وہ وہاں محفوظ ہے جنگ سے حضر حضرت موت کا علاقہ تریم کا یہ سب جو ہے نا وہ مشرقی یمن بنتا ہے یعنی جنوب مشرقی یمن یہ سنا وغیرہ اس طرف ہے نا اصل میں تو لڑائی ادھر جاری ہے یہ, یہ آپ یہ بنے گا جنوب مغربی علاقہ وہ ہے جنوب مشرقی علاقہ وہاں ہاں حضرت موت اور اس کے پاس قوم آد بھی بستی تھی وہ حضرت موت کے قریبی وہ صحرا ہے کہ جس میں قوم آج تھی مات تو وہاں بھی اب پاکٹس باقی ہیں اسی طرح شام میں بھی آپ چلے جائیں گے تو آپ کو ایسی پاکٹس نظر آئیں گی ہندوستان میں بھی آپ کو اپنے پٹھانوں کے علاقوں میں اور ادھر ادھر نظر آئیں گی جہاں بڑی زبردست قسم کی روایت تو یہ ہے تو ہر جگہ ہے یہ یہ ہے ہاں وہی نا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ڈاکٹر عمر عبداللہ صاحب کے ایک مرید تھے جو کینیڈا سے حضرت موت میں وہ جب چونکہ ڈاکٹر عمر عبداللہ موجود تھے مدینہ میں تو ان کے مریدین پوری دنیا سے آئے ہوئے تو انہوں نے اس نے بتایا مجھے کہ وہ کینیڈا کا لڑکا تھا وہ چونکہ ترین میں آ کے دیکھو تریم کیا ہے اور میں وہاں پڑھ رہا ہوں اس اس نے سارا تعارف کروایا اس کا ترین کا پھر ہم نے کہا بھی ایک بندے سے یمن کے اس سے کہ ترین جانے کا کیا صورت ہے حال ہے تو وہ ایک شیخ یعقوب ہے ان کا جو بیٹا ہے اس کا یمنی سفیر کا جو دوست یمنی سفیر کے بیٹے کا وہ دوست تھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل چلے جائیں گے بس ذرا گاڑیوں میں جانا پڑے گا کچھ خطرہ بھی ہے وہ علاقہ تو سیب ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے وہاں کوئی ایئرپورٹ وغیرہ تھوڑی ہے کہ ڈھونڈ کر کے اتر جائیں سناہ میں اترنا پڑے گا سنہا سے نکلنے کے لیے اور پھر وہاں پہنچنے کے لیے کافی ہاں ڈرائیونگ ہے اور اس میں رستے میں بھی کچھ خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے بہرحال تو آخرین منہم سے مراد سارے لوگ ہیں آپ دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط ہے جو بس ہوئی ہے جہاں بھی تبدیلی ہوگی بس عجیب و غریب قسم کے لوگ پیدا ہوتے چلے گئے چاہے وہ ایران ہو چاہے ہندوستان ہو شام ہو یا یمن ہو اور وہ سب پیدا کیوں ہوئے وہ پیدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چار افعال سے ہوئے یعنی اگر دیکھا جائے جو سب تبدیلی ہو آ قرین لما بہم بهم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اعمال کیا تھے تلاوت آیات تزکیا تعلیم کتاب و حکمت تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت ان چار افعال نے یہ سارا کچھ پیدا کیا یعنی سارا کچھ رسول اللہ نے پیدا کیا مراد یہ ہے کہ آپ ہی کی برکت سے اور آپ ہی کی تعلیم سے سب کچھ ہوا یعنی تو آپ دیکھیں یہ ہے وہ آخری نن ہم آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس میں ماضی میں نفی ہوتی ہے اور مستقبل میں توقع کا مفہوم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے لمحہ بہم کا مفہوم کیا ہے لمحہ الحق و بہم والا کہ نہوم تو لمحہ اور میں ایک فرق یہ بھی ہے لمحہ اور لمحہ اور لما ایک فرق اور یہ ہے کہ لم پر آپ وقف نہیں کر سکتے لمحہ پر وقف کر سکتے ہیں yani, یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے جا آ حامد جاحمد آپ کے لم نہیں کہہ سکتے آپ کہیں لمحتی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے جا حامد اور آپ کا لمحہ یہ وقف ٹھیک ہے سمجھا نہیں لم اور لمحہ میں یہ بھی ہے کہ لم پر وقف کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آپ فیل لمحہ پہ اس کے بعد فیل نہ لائیں اور لم پر آپ روک نہیں سکتے جا احمد لم کوئی کوئی معنی نہیں ہے لمیاتی بات یا لمیاتی ٹھیک ہے اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والا ہے لیکن ابھی نہیں آیا تو پھر آپ رک سکتے ہیں لمحہ لمحہ جس کو آج کل سلینگ میں کیا کہتے ہیں لسا ٹھیک ہے لسا جو ہوتا ہے وہ اس معنی میں یعنی جہاں لسا لسما جاش لسما جاش کا مطلب ہے حتل یعنی لمیاتی ٹھیک تو فرمایا وہ آ قرین ابن لمحہ بہم بحو العزیز الحکیم دالی <فضلاللہ> کا فضل اللہ یہ دالی کا فضل اللہ کا اشارہ کیا ہے کس کی طرف ہے دالی کا فضل اللہ ہاں بیست رسول اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جانا الحاق کا نا نا لمہ بہم تو الحق یہ بھی ہو سکتا ہے اور دالی کا اشارہ بیسک کی طرف بھی ہو سکتا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ملحق ہو جانا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یوتی من يشاء یہ بھی اصل میں تو وہ ہی ہے یعنی الیکون اور رجالفی المت المحمدی علیٰ صاحب صلاحت وسلم فض اللہ عظیم سوما اللہدینہ من ابادینہ ہر مسلمان مصطفیٰ ہے ایک اعتبار سے کیوں مصطفیٰ ہے وہ اس لیے کہ وہ جو المصطفیٰ ہے نبی صلی اللہ کے نبی ان سے نسبت رکھتا ہے اس لیے وہ ہے اللہ نے کہا من ابادنہ تو ہم سب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شاء اللہ مصطفیٰ ہے مصطفیٰ اس اعتبار سے کہ چنیدہ ہے پسندیدہ ہے چوزن پیپل ہیں انشاءاللہ یہود والے چوزن پیپل نہیں لیکن چوزن پیپل ہیں شاب اللہ مختار وہ کہتے ہیں شاب اللہ ہم شعب نہیں کہتے کیونکہ ہم ایک نسل سے نہیں تعلق رکھتے ہیں کوئی بھی ہے کوئی بھی چوزن پیپل میں شامل ہو سکتا ہے وہ کہتے نہیں ہو سکتے آپ چوزن پیپل میں شامل تو ہم تو کہتے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں بھی شامل ہو جائیں تو ہم تو پوری دنیا کو چوزن پیپل بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں کوئی اور چوزن پیپل نہیں تو بہت فرق ہے نا لیکن ہم اللہ کے فضل سے مصطفیٰ ہیں تو مصطفیٰ لیکن یہ فضل ہے اللہ کا تو فضل کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے مصغولیت بھی ہے دادی کا فضل اللہ یوتی ہی میں شاخ و اللہ اب آپ دیکھیں واقعی اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فضل ہے تو کہا کہ اس فضل کے حامل بن کر بھی انسان نوزلّہ گدے کے مانند ہو سکتا ہے سمجھائیے گا نہیں یہی یہ بتا رہی مسل الدین کا مسل الحماری یحمل اور یہ بالکل یعنی ربط واضح ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ دانی کے فضل اللہ پہ ہو سکتا ہے انسان پھولا نہ سمائے اور پھولا نہ سما کر وہ عمل سے ہاتھی دھو بیٹھے تو فرمائے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ بہت بڑا فضل ہے تو اس فضل کے بعد بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم حامین نے کتاب ہو اور رفن الکتاب اللہ ددین تو کتاب بن کر دکھاؤ نہ کہ نوز بلّہ اس حیوان کی مانند ہو جاؤ اکرم اللہ کہ جو حیوان اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھتا ہے لیکن اسے چرنے چگنے کے سوا اور کوئی دلچسپی نہیں ہے کی خصوصیت یہ ہے وہ چرتا چگتا رہتا ہے آپ دیکھیں کہیں بھی اسے چھوڑ دیں گے نا کم ہی وہ یوں کر کے کھڑا ہوگا ٹھیک ہے وہ چرتا چگتا رہے گا ادھر گھاس کھا رہا ہے ادھر گھاس کھا رہا ہے تو یعنی اس طرح نہ ہو ہاں ہے تو یہود کے بارے میں لیکن آپ دیکھیں اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو آگے وہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں امام عبد ابن الجوزی کہتے ہیں وَهِي عَلَى بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا الْمَثَلُ يَلْحَقُ یہ مثل جو ہے وہ لاحق ہو جائے گی کس کو مللم بالقرآنی سمجھا رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہود سے دشمنی اس لیے ہے کہ وہ یہود ہیں کہ ان کی اسی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی شخصیت سے نفرت بحثیت شخصیت تو نہیں فرما رہا ہے ان کی کچھ صفات کی وجہ سے تو اصل میں تو مبہوس کیا ہوتی ہیں صفات ہوتی ہیں تو وہ صفات اگر اسی درجے میں جس درجے میں یہود میں پائی گئی کہ کسی مسلمان میں پائی جائیں گی تو وہ بھی اسی آیت کا مزداق شمار ہو جائے گا سمجھا رہی ہے کہ نہیں اگر اسی درجے میں پائی اگر کم درجے میں تو کم درجے میں بات ذہن میں رکھیے سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ ومنهم لا يعلمون وانهم تو مثل مثال لوگوں کی کہ جنہیں حامل بنا دیا گیا تو کسی کو حامل بنانا ثم لم پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا ٹھیک ہے لم یک لم ملو اتورتا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہے کمسل تو یہ خبر ہے مسل الدین کیمار جیسا کہ مثال ہمار کی ہے یخمل جو اٹھاتا ہے اسفار اسفار جمع ہے صفر ان کی کس کی جمع ہے کی سفر کہتے ہیں سفر تو الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتب الکتاب اصل میں سین فا کا جو مادہ ہے وہ کس شے پر دلالت کرتا ہے فا سین را کا بھی اس یعنی اشتقاق اکبر بھی اس میں لے آئے فا سین را سین فا را یہ سب کسی بھی شے کو کھولنے وضاحت بیان توضیح کشف ان معانی پر یعنی چونکہ فا ہے نا اس کے اندر تو فا کے اندر کیا ہوتا ہے کھولنا جو ہم دیکھ چکے فا سے جو شے شروع ہوگی وہ یہاں شروع تو نہیں ہو رہی ویسے لیکن فا بیچ میں موجود ہے اور فسر یو میں یا فسر یافسرو میں تو شروع بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فسر الفرس الفرش فسرت الفرس کا مطلب ہے الری تو ظاہر اس کے اوپر وہ جو رکھی جاتی ہے ذہن جس کو کہتے اس کو ہٹا دیں تو کیا مطلب ہے اس کا فسرت الفرس تو بہرحال صفر کا مطلب ہے جو شے آپ کے ذہن میں ہے اس کو آپ کتابت کی شکل میں ظاہر کر دیں سمجھے وہ بھی ظہور ہے کیونکہ کتابت سے پہلے وہ آپ کے ذہن میں تھی آپ باتیں ہو رہی ہے کہ نہیں تو صفر کس کو کہتے ہیں اس لیے اولڈ ایسٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں اولڈ ایسٹمنٹ کی پہلی چار کتابیں پانچ کتاب اولڈ ایسٹمنٹ کی پہلی پانچ کتابیں وہ کیا کہتے ہیں اسفار خمسہ اسفار خمسہ تو صفر کی جمع اسفار ہے صفر کی جمع بھی اسفار ہے صفر کی جمع اسفار اس لیے وہاں جو فرمایا سفراتن کروم برارہ تو سفارہ کون سے فرشتے ہیں کہ جو لکھتے ہیں سفرتن تو فرما فرمایا کہ ہاں کمسلحماری مثال اس گدے کی کہ جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے زبو بھی آیا تینہ فیل جامد ہے جو انشی الزم ٹھیک ہے میں بے سمسل القعم اللہ بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا کون سی مثال بری ہے مخصوص, مخصوص بئس مثل القوم آیات اللہ کردبو بیات اللہ حضل مثل ٹھیک ہے بہت بری مثال ہے اس قوم کی یہ مثال کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی و لا دل قوم غالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے کول یا یو الدین ہادو ہاد یہود کا ویسے مطلب ہوتا ہے تاب ی تو کہہ دیجئے ان لوگوں سے اے وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے انضام تم اگر تمہیں یہ گمان ہے زام ویسے گمان کو نہیں کہتے زام کہتے ہیں اپنے عقیدے کے موافق کوئی رائے قائم کرنا چاہے وہ رائے حق ہو یا باطل ہو سمجھا نہیں حق بھی ہو سکتی ہے زام جو ہے وہ حق بھی ہو سکتا ہے تو حقا اول سکتا ہے اگر تم واقعی عقیدہ رکھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو انیاء اول اللہ, اللہ فتح امر فتح تو تمنا کرو کس کی المؤ موت کی ان کن تم سعودین ٹھیک ہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تمنا کرو موت کی کیا پتہ چلا اس سے کیا پتہ چلا اداکل سبحان و تعالیٰ فو تمنا لقا اہو یہ بات جو ہے وہ اس آئس سے پتہ چل رہی ہے ابھی یہ بات نہیں پتہ چل رہی کہ موت کی تمنا اسے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے قطع نظر اس کے فہوََحب القاء اللہ فهو يحب من احب القا اللہ احب اللہ اور موت کی تمنا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اس میں علماء نے تفصیل بیان کی دنیاوی ضرر کی وجہ سے جسمانی پریشانی کی وجہ سے نہیں کی جا سکتی موت کی تمنا دینی ضرر کی وجہ سے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا اللہ سے ملاقات کی محبت میں ٹھیک ہے موت کی تمنا جائز بھی ہو بھی سکتی ہے اس لیے فرما لایا تمنا کم الموتاً نظر لگی فن کان اللہ محالۃق الفلقل اللّہ ماحنی ماکانۃ الحیات و خیرلی و توفنی ادا کانت الوفات و خیرلی ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ لمبی زندگی کی دعا بھی کی جا سکتی ہے اس نیت سے کہ اعمال اچھے ہوں ممتا ہوں کیا ہے وہ حسنا خیر الناس خیر الناس هي. یہ سب سے بہترین لوگ ہیں جن کی عمر زندہ لمبی ہو اور اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں تو جو لوگ غصبۂ احد میں شہید ہو گئے تو صحابہ نے بعد میں کہیں صحابہ نے تمنا کی کہ ہم بھی شہید ہو گئے ہوتے تو اور یہ تو بڑے مرتبے پہ, پہ پہنچ چکے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے شہادت کے بعد تم نے امال کیے ہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں نماز روزہ حج زکوٰوٰۃ اللہ کے نبی کے ساتھ تو وہ کہاں گئے تو وہ بہر العمال تو بڑھ رہے ہیں نا چاہے شہید نے ایک بڑا مرتبہ پا لیا لیکن اس کے اعمال بحر رک گئے نا ابھی جو دنیا میں زندہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے اس کے عمال تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں بات واضح ہے کہ نہیں لیکن بہرحال حب لقاء اللہ جو ہے نا وہ ضروری ہے واقعی اگر انسان اللہ سے محبت رکھتا ہے ٹھیک ہے تو پھر دنیا سے جانا اس کے لیے فراق نہیں ہے وہ وند انفراق فراق نہیں ہے بل هو الوصال جیسے ہم کہتے ہیں فلاں کا وصال ہو گیا وصال کا مطلب کیا ہے وصلیٰ محبوب ہی اپنے محبوب تک پہنچ گیا تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے اسلحہ کہ ان کم انام تم ان کم اولیا الاس قطم انمعت تو موت محبوب ہو جائے گی اللہ کے ولی کو لی لذاتی ہی نہیں لذاتی ہی مقروح رہے گی بس یہ ذہن میں رکھیے کوئی شاید مکروح لذاتی ہی, ہی ہوتی ہے محبوب لی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو موت محبوب لذاتی ہی نہیں ہونی چاہیے اگر کسی کو ہو گئی ہے تو اس کے دماغی خلل کی وجہ سے وہ کسی پریشانی کی وجہ سے ہے کہ مجھے فی نفسی ہی موت محبوب ہے موت تو تکلیف ہے ہاں جیسے کسی کو فی نفسی ہی کڑوی دوائی محبوب نہیں ہو سکتی فی نفسی پھر کہا جائے گا تمہارا مزاج خراب ہے تمہارا ذائقہ خراب ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں کوئی کڑوی شے محبوب لی ہی ہو سکتی ہے تو موت اس اعتبار سے محبوب لی ہی ہو جائے گی کیونکہ موت کے بغیر خدا کی لکھا تک کا کوئی رستہ نہیں ہے زمان استقبال ہے حدود ٹھیک ہے یعنی مستقبل میں کسی بھی مرحلے پر یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابداً کیوں نہیں کریں گے سبب کیا قدمت قل ان الموت تفرون دیجئے جو موت جس سے تم بھاگے چلے جا رہے ہو بھاگے چلے جا رہے اس لیے کہ مظاہرے کا سکھار تفر رونا یعنی مستقل انسان بھاگتا ہے نا اس سے تو کیا ہے فعین کیا حدیث میں آر رسب الما یت لو اجل انسان کے پیچھے اسی طرح آتا ہے جس طرح اس کی اجل آتی ہے تو فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ کا فرق یعنی ہونا کا فرق کل بین بين و بینا تصدیق القلبی بین المان او تصدیق القلبی و بین العلم کل كل ایمان فهو علم وليس كل علم فهو ایمان لأن الیمان يستلزم الانقياد ایسا التسليم في الباطن ایسا فكثير من الناس من اليہود كانوا يعتقدون بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم كانوا يعتقدون وكانوا يعرفون انه رسول ولكنهم لم يؤمنوا به بمعنى انهم لم يستسلموا له ولم ينقادوا له انقيادا قلبيا وهذا هو حقيقة الیمان فہذا هو المعنى هم يعرفون أن الآخرة قادمة لا محالة ولكن لا يؤمنون بها ایدا ینقادون لها ولذلك العلماء علماؤنا يفرقون بين المعرفة وبين الإيمان كما قلت لكم فكل إيمان معرفة وليس كل معرفة إيمان فلیسا كذلك تفهمون هذا الشيء ولا لا فإذا عرفنا هذا الفرق الدقيق فبإمكاننا أن نفهمها ایش؟ أنهم كيف يجمعون بين هذين المتضادين أولا يعرفون أن الآخرة قادمة لا محالة ثم مع ذلك يعملون ما يعملون ويقدمون السيئات لأنفسهم أليس كذلك؟ فهذا هو ولذلك العلم شيء والتحقق بذاك العلم كما يقول الغزالي شيء آخر أنا أعرف التوكل ما هو ولكن لست متوكلة أعرف التواضع ما هو ولكن لست متواضعا أليس كذلك وأعرف يعني الرجاء والخوف من اسميهما ولكن لست خائفا ولا راجيا أليس كذلك فهناك فرق بين هذا وذاك فاليهود كانوا يعرفون لأنهم كانوا أذكيا ولكنهم لم يتحققوا بعنومهم فالتحقق هو المقصود في الدين أليس كذلك وليس المعرفة والعلم والله اعلم والله اعلم بالصواب اين وصلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يجادلون في ayat الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغ صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ویسر لي أمري واحلو الاغدتا من لسانه يفقه قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین يا رب العالمين ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم قد تحدثنا على هذه الآية بالأمس وقلنا أن الآية في بعض آراء علمائنا من المفسرين نزلت على الفلاسفة الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم أذكياء البشر وأنهم لا يحتاجون إلى الأنبياء ويفرحون كما سنقرأ تلك الآية ويفرحون بما عندهم من العلم ولا يرون أي حاجة لاتباع الأنبياء ان في صدورهم الا كبر ما يحملهم على تكذيب الانبياء وعدم اتباعهم للرسل الا الكبر الذي هو في نفوسهم فاستعذ بالله ايها النبي صلى الله عليه وسلم وايها المخاطب من هذا الكبر من هذا الكبر لانه هو السبب الرئيسي لتكذيب الحق واذا قرانا القران واستقرأناه عرفنا أن السبب الرئيسي للكفر والاستكبار والتكديب هو الكبر كبر النفوس أليس كذلك؟ هذا هو فاستعذ بالله أيها النبي وايها المخاطب من هذا الكبر إنه هو السميع البصير لخلق السماوات وما هو الراب بين الآيتين كأن الله سبحانه وتعالى يقول إذا أردت أن تعرف حقيقة نفسك فانظر الى خلق السماوات والارض من انت في هذا الكون الواسع الشاسع لخلق السماوات والارض اكبر من خلق ولكن هناك دقيقه تنبه اليها العلماء فقالوا هذا الكبر والصغر او هذا الكبر والصغار كما ذكرت لكم ان الكبر والصغر يكون في المعاني واما الكبر والصغر يكون في الاجسام فهذا الكبر والصغر بالنسبة للإنسان وليس بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فليس بالنسبة للہ شيء اکبر وشيء كبير وشيء صغير وشيء اصغر فكل شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالی شيء واحد لأن الكبر والصغر يكون مقارنة او يكونان مقارنة بالأجسام أليس كذلك؟ فأنت اكبر مني وانا اصغر منك وهو اكبر وهو اصغر كيف سنعرف هذا الشيء إذا كان كل المتضايفين أجسام أليس كذلك فالله سبحانه وتعالى ليس جسما وهو متنزه عن المكان والزمان فالأشياء ليست صغيرة ولا كبيرة ولا أكبر ولا أصغر بالنسبة إلى إرادة الله وقدرته وبالنسبة إلى ذاته العليا عرفنا فهذه الآية تفهمنا حجلیکرو هو فلیبرو مبين فلا فیضا به التعاظم فلاح عن الحق. خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويحسبون انهم هم مركز الكون اليس كذلك هم مركز الكون اذا كان الانسان عابدا لله فهو مركز الكون مركز الكون هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ولكن الكافره والجاحده والملحدة ليس مركز الكون بل هو ليس شيئا بل هو اقل من خنزير اليس كذلك بل هو اقل من خنزير والكب وقد قرانا تلك الايه ان الذين اعطوا الكتاب ثم لم يحملوها فهم اقل من الحمار اكرمكم الله ولكن اكثر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الاعمى والبصير الاعمى الذي لا يبصر الحق والبصير الذي يبصر الحق والذين امنوا وعملوا الصالحات وللمسيك المحصن والمسي لا يستويان قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يستكبرون عن عبادتي أي یحسبون انفسهم اكبر من العبيد هذا هو المعنى یستكبرون عن عبادت لا يريدون ان يعبدون استكبارا استكبار وتكبرا وتعاظما وتخيلا انهم كبرا اليسا كذلك سيدخلون جهنم داخرين لان قانون الله سبحانه وتعالى و سنته ان الجزاء من جنس العمل ان الجزاء من جنس العمل فمن يتكبر سيكون داخرا وذليلا وحقيرا ولذلك جاء في الحديث أن المتكبرين يوم القيامة يبعثون في صورة الذر يدوسهم الناس بأقدامهم يدوسهم الناس بأقدامهم لأنهم حسبوا أنفسهم كبرا فصاروا كالنملة الصغيرة يوم القيامة بحيث يداسون بالأقدام بحيث يداسون بالأقدام سيدخلون جهنم داخلنا يا شيخ فخلق السماوات والارض اي لخلقها اعظم من خلق دال الانسان فمن قدر على الاعظم فهو على خلق ما لا يعد شيئا بالنسبه اليه بدءا ويعاده اكثر واكثر وما يستقبل الامر فشفتم انه ذكر ربتا اخر انه قال المفسر رحمه الله كان الله ذكر هذه الايه استدلالا على البعث بعد الموت ونحن قلنا كانت مربوطه بما قبلها بحيث يعالي جو استكبار الانسان الله سبحانه فقد يكون هناك اكثر من رب بحسب نظر المفسر م. وما يستوي الاعمى فلا بد ان يكون لهم حال اخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت والجني فيما بعد البعض وهذا شيء جيد يعني هو وما يستوي الاعمى والبصير اذا كانو ليسوا مستويين فيجب ان يكون هناك يوم يظهر فيه هذا التفاوت بينهم ولذلك قال بعد ذلك مباشرة ان الساعة لآتية اذا عرفنا ان الاعمى والبصير لا يستويان واذا عرفنا ان المحصن والمسیئة لا يستويان عرفنا لا محالة ان القیامة والساعة آتية صحیح هذا والله معلوم ولكن اكثر الناس لا يؤمنون سيدخلون جهنم الاخرین صاغرین أذل الله صاغرين أذلاء إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ومن هذه الآية العلماء استنبطوا أن العبادة والدعاء شيئان مختلفان ولكن في جوهرهما واحد في جوهرهما واحد. ولكن هناك دقيقة يجب أن ننتبهى إليها هناك فرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة الأولماء فرقوا مثلا أنت جالس ها هنا على الكرسي وأنا أناديك يا عبد الله جبلي يعني ائتني بكأس من الماء ائتني بكأس من الماء فأنا دعوتك ليس كذلك دعوتك أنا قلت لك يا فلان ائتني بكأس من الحليب مثلا فهذا الدعاء هل هو دعاء عبادة أو دعاء مسألة مسألة بمعنى أني سألتك عن شيء أليس كذلك؟ فالعلماء فرقوا بين دعاء المسألة ودعاء العبادة فكيف أعرفنا؟ أي كل دعاء إيش؟ كيف نقول؟ كيف يكون الأموم والخصوص؟ فكل دعاء العبادة دعاء مسألة ولكن ليس كل دعاء مسألة دعاء عبادة عليك علينا ان نفرق بين هذا وذاك لأن هذا هو ما طلبه اهل السنه الا السلفيه انا اقول لك الا السلفيين اهل الحديث هم يقولون مجرد الدعاء تفهمون هذا ولا لا مجرد الدعاء لطلب شيء ما شرك شرك ولكن يفرقون بين الحاضرين وبين الغائبين فاذا مثلا دعوت احدا حاضرا فهذا ليس شركا عندهم ايها ولكن اذا دعوت احدا وهو غائب فهذا الشرك عندهم ولكن علماء اهل السنه يفرقون يفرقون وهذا ليس شيء جيد يعني انا اقول لكم ليس معنى انه ليس شركا ان ندعوه ليس هذا هو المعنى الشرك يكون في الاعتقاد فإذا كان هذا الرجل الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى يعتقد في هذا المدعوف أنه يستقل بالتصرف وأنه يستطيع أن يفعل شيئا بدون إذن الله المباشر فهذا هو الشرك هذا هو إيش؟ الشرك الاعتقادي وكل علماء السنة يقولون هكذا أن الرجل إذا اعتقد في المدعوف التصرف بالاستقلال وهو لا يحتاج. من الله الإذن فهذا هو إيش الشك ولكن إذا دعاه وهو لا يعتقد أنه يستطيع أن يفعل شيء بل هو يعتقد أنه محض وسيلة أنا أتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى والله هو القادر والله هو المعطي فهذا لا يكون شركا عندهم هذا لا يكون شركا عندهم ولكن هل يكون حراما أم لا هذا هو ايضا فالعلماء الديوباد هم يشددون في هذه المسألة ويقولون هذا حرام لأنه ليس هناك دليل عليه بحيث يكون دليلاً قويا هناك أدلة ظنية وهناك أدلة ضعيفة ولكن لا يوجد عندهم دليل قوي ولكن لا يقولون شرك هذا التفهم لا يقولون شرك إذا كان الدعي لا يعتقد باعتقاد الشرك ولكن هم مثلا أهل الحديث والسلفية هم يقولون من دعا غير الله مجرد دعوته بغض النظر عن عقيدته بغض النظر عن عقيدته يكون الشرك الأكبر بحيث يخرج الإنسان من الملكين هذا هو هذا هو مذهبهم نعم قل ولكن الزجل الذي هو الدنيا ولكنه ليس الموجود في هذا الزمان فأصدق إلا ف... أدعوه ها هذا هو ايضا شرك عند اهل الحديث شرك يعني مثلا اذا كنت لست حاضرا في هذا المجلس وانت في امريكا وانا ادعو يا عبد الرحمن نصيبني <تصفيق> يا عبد الرحمن نصيبني اذا شرك هذا شرك هذا لا هذا شرك لان من كان هم لا يفرقون بين الغياب والحضور في الحقيقة ابن تيميه عليه الرحمه فرق بين القدرة وعبد القدرة هذا الشيء الذي انا اطلب منك هل بقدرتك املا مثل اذا طلبت منك الماء الان ان تجيب لي من الماء فانت تستطيع اليس كذلك تستطيع الان ولكن اذا طلبت منك وانا موجود هنا وانت في كليه القران وانا اقطب فهذا النداء لا يصل اليك فانت لا تقدر اليس كذلك ها الا هو شياك هو شياك الطلب بالجوال نحن لا نتحدث عن هذا فانا قلت ولا لا فهذا هو ولذلك محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمه في كتاب التوحيد ذكر من المكفرات من الاشياء العشره التي تكفر الانسان اذا فعل الانسان كفر منها الدعاء غير الله مجردا بس وهذا الشيء لا يقول به علماء الدعوه بعض الناس يحسبون انهم يقولون بهذا ايضا وما يقولون بهذا هم يفرقون ام يقولون نحن سنرى ما هي العقيده التي خلف هذا الدعاء فإذا كانت العقيدة شركا فنحن نكفر بها ليس بالدعاء بل بالعقيدة أليس كذلك ولكن مجرد الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى لا يكون شركا, لا يكون شركا ولكن أكثر العوام الذين يدعون غير الله هم يدعون غير الله بعقيدة, بعقيدة هي الشرك اليس كذلك ذلك لي قالوا هكذا يظنون ان هم يقدرون اليس كذلك هؤلاء الموتى اولياء الله سبحانه وتعالى بس المجرد الوصول اليهم ونحن نرضيهم وانهم سيفعلون يتصرفون هذه العقيده قد تكون قريبه من الشرك ولذلك العلماء يمنعون من هذا وانا اقول علينا ان نمتنع من هذا ما نحتاج الى ان ندعو غير الله سبحانه وتعالى نحتاج الى ان نتوصل ولكن التوسل الذي لا يكون شركا عند اهل الحديث ايضا هو ايش هو ايش ان ندعو الله سبحانه وتعالى مباشره ونتوسل بولي او بنبي اليس كذلك هذا ليس شركا عند اهل الحديث ولكن حرام هذا ايش حرام ولكن عند غير اهل الحديث سواء كانوا شوافع او ملكيه واهناف هذا يجوز عند كلهم اليس كذلك التوسل بالانبياء والاولياء سواء كانوا ديوبنديين او كانوا بريبي هذا جائز اتفاق محل اتفاق بين محله اتفاق يعني اذا قال الرجل مثلا في دعائه مثلا يا الله سبحانه وتعالى اقضي لي حاجتي ببركه النبي مثلا بجاه النبي میں نے جی وہ شیئر ہوتا ہے كان حون في تفسط كما قال الفاظ کما ويقول علی نسل انت صحیح في صنقول مثلا هو قال اذا كان احد يقول ان الله جسم ولكن حينما استفسرناه ما معنى الجسم انك هو قال وليس مثله شيء وليس في المكان ولا في الزمان وليس متبعا ولا متجزئا ولا اي شيء يعني الاشياء التي ننفيها هو ايضا ينفيها ولكن مع ذلك يقول انه جسم فنحن نقول له ان عقيدتك صحيحه ولكن اللفظ اللي انت اخترته اللفظ خطا اليس كذلك فقت یہ علیہ لا يكفر أهل السنة به أليس كذلك لا يكفر هم يكفرون بالإعتقاد وليس بمجرد الدأوة لغير الله ولكن مع ذلك لسنا بحاجة أن ندأو غير الله سبحانه وتعالى لا نبي ولا وليا ولكن بإمكاننا نتوسل به بإمكاننا نتوسل بهم وليس فيه أي مشكلة لأن هذا ليس شركا ولا حراما كما جا... كما فع... حدیث إن... آ... الذي... اللہ قولا انی اے شعا اللہ حض العامہ الل جا النبي صلی الله عليه وسلم ونبی صلم الدعا شف عنیفی قول شف عنیفی النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ سبحانه وتعالى وطلب من من سبحانه من صلی اللہ علیہ وسلم في حقه صلی اللہ علیہ هذا العمل غیر اشركوا شيء كبير جدا <تصفيق> هذه عقيده ليست عقيده المسلمين يعني انا لا اظن ان احد من علماء المسلمين يعتقدون بهذه العقيده ف ما في احد فليس كذلك الذي يعتقد يجوز ان ندعو الله مباشره لا يجوز <تصفح> حتى اذا نحن نقول البرهويون يشركون مثلا فاذا ذهبنا الى مساجدهم فانهم هنا يدعون يدعون الله سبحانه وتعالى <تصفح> يدعون احد من غير اليس كذلك بعد الصلاه وقبل الصلاه وهكذا في مجالسهم يدعون الله سبحانه وتعالى لا يقولون بعد الصلاه يا غوث اغفر لنا ويا غوث الأعظم اغفر لنا أو ارزقنا ما يقولون أبدا هذا الكلام بل هذه المسألة صارت فيها حساسية بين الفرقتين ولذلك بعضهم يعني جعل بعض الكلمات شعارا لهم أليس كذلك مثلا يقولون يا غوث مدد وجعلوا هذه الكلمة لا لا يقصدون بها أنهم يستغيثون الغوث بل قصدوا بها إراضة الفرقة الأخرى ہم يردون بها أن يغیذوا الآخرين ہلی سکتا ہے لا معند تتقیرون نطلب المغفرة و الرزق والولد من الغوث الأعظم مثلا بل كل هذه الأشیاء هم يطلبونها من الله سبحانه وتعالی مباشرة امامنا العظم امامنا العظم نا لم يقول الأحناف و هذا فقط حتى الشوافع يقولون أنا سمعت الشوافع هم يقولون الامام الأعظم رو حنيفا لانه كان اماما اعظم سنا ايضا اكبر وعظم سنا من كل الائمه الذين جاءوا بعده فهو من التابعين فهو الامام الوحيد من الائمه الاربعه هو من ايش التابعين اما الاخرون فمن, فمن تبع التابعين الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ولد في السنه 80 من الهجره النبويه 80 70 80 سمانین من الهجرة النبوية والإمام مالك ولد في ثلاث وتسعين في ثلاث وتسعين بعد الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام فهو أعظم الأئمة سناً وعمراً وكذلك فقهاً ففقه هو أيضاً ملأ الآفاق أكثر المسلمين اللہ سبام عدد اکثر اکثر فل ہند وہ بنگلہ في الهند پاکستان وہ افغانستان و حد البلاط اشرق الاستا کلحد البلاط ہم امام اب ہنی تمز ہب ہر تبزوز و تبد ہبو بے يجوز معین ہاں فبا یعنی الوا جب الواجب الواجب حضیل تقلید حرام وہ لیکن مت یقون و دلیل بن نسبت لی لي. کن الدليل, الدليل يكون مشتحد لمن يفهم الدليل أليس كذلك والذی لا يقدر على فهمه لا يكون الدليل في حقه دليلا هذا هو فعلينا أن نعرف هذا الشيء وأن ندعو اللہ كثيرا إن الذين يستقبرون عن عبادتي بحيث لا يدعون الله سبحانه وتعالى ويدعون غيره أو يستنكفون عن عبادته فإنهم سيدخلون جهنم أذلاء حقيرين صاغرين اليس كذلك وبعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى الادله على توحيده وعلى صفاته فقال الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لبصر فاللي ل للسكون والراحه والنهار لكسب الرزق والمعيشه والابصار اليس يقال له المجاز العقلي لأن الله نسب البصر إلى النهار فيشقال والنهار مبصر النهار لا يكون مبصرا أليس كذلك؟ لا يبصر هو نبصر في النهار أليس كذلك؟ فهذا هو المجاز العقلي فيشقال إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نكتفي بهذا القدر بنواصل يوم الاثنين باذن الله سبحانه وت... كلكم حصلتم على اثنين ولا انا هو الوحيد اللي عنده هذا الشرف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ارخذ الرياسه اب ٹھیک ہے کیا چل رہا